صلى الله وسلم على سيد الرسل وخاتم النبياء محمد المصطفى بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين وشكرا صلى الله عليه وسلم عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا روحة العاشقين شامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہم دو دروخت بعد آج جانا مدبانہ فریاد ہے کہ مولاتا ہر شر ہر سپنے تو اپنی رحمت دی دائمی پناہ فرم نجات فرماوے عزیزان نے اج خطبہ جمع المبارک دوان مجال سے مجالشی میلاد کے میلاد قرآن و حدیث کی روشنی روشنی پہلے ایک ہو <متحدث> میں منتخب کی کیا نہ زیادہ موضوع رہے گا مجالس میلاد <قرآن> و حدیث کی روشنی <متحدث> میں ایک عقیدے کی گل ہے بد مدب لوگ بد بدیدہ لوگ اہل سنت و جماعت دی قوم دے دتراض کرتے ہیں سوال کرتے ہیں کہ تھی میلاد کی محفل کیوں مناؤ گے یہ مجلشاں کیوں کرتے ہو اے جلوس کیوں کٹتے ہو اے جھنڈے کیوں لے تو بقول کہ اے سب فضول خرچی جنہ پیسہ تیر لاؤ تھی کسی فقیر نسے دے دیو گل اجر دور بہت زیادہ پھیل چکی بد مذمان کہ تھی یہ کام کیوں کرتے ہو تے کول کوئی سبوت ہے کوئی دلیل ہے وہ سا قوم بچاری جیڑی ہے بڑی امیر ہے لیکن بڑی گریب بڑی شوھی یہ جواب کوئی نہیں آتا چپ ہو جاتے پھر وہ کہیں کہ جدی تلو ثبوت ہی نہیں ہے لہذا تیسرے بدت کر دو تصوی غلط راستہ کھڑ لیا ہے تو پریشان ہونے دی کوئی ضرورت نہیں الحمدللہ ساڈا مسلک ایو میں گلان بات نہیں بنیا مسلک رسمی نہیں ہے ہاں قوم نہ جانتی ہوے یہ غلطی اور قصور قوم لے قوم نے مانے دین مانے بھی مانے تعلیم, تعلیم سیکھی نہیں یہ غلطی ہے نا گلتی یہ مسلک بھی نہیں تو جتنے تک مسلک کا سوال ہے دلائل دے امبار لگے پے ساری کوئی گل بغیر دلیل ہے ہی نہیں جو کہتے ہیں نا جو کہتے ہیں کہ جی صحابہ سے سابت کر کے دکھاؤ آؤ آج سنو, سنو, سنو. سنو. میں صحیح حدیث ثابت کر رہا ہوں لیکن پھر بھی وہ نہ مننا کوئی نہیں چٹے ہی ہے چے کانسے گل نہیں اے من والے لوگوں واستے گل ہے ایمان کان والے لوگ ہے سب تو پہلے آیت پڑھنا پھر آیت پاک کی تفصیل کرفسیر آدیش پاک ارشاد ربانی فرمایا بارہ گیارہ سورت یونو آیت نمبر اٹھاون مولا فرما فرمایا اے محبوب اے محبوب فرما درماؤ بے فد لی اللہ دے فضل اور اللہ اللہ فضل اللہ ہی رحمت اسی دے اللہ ہی دے فضل دے اوتے اللہ ہی دی رحمت دے اوتے خوشی کرنی چاہیے این ترجمہ چڑا دینا آلہ حضرت آپ فرما دے ہیں تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں یجماؤ ایک گل ایک خوشی کرنا ایک گل گل گل سارے متا ساری دنیا جہان کی دولت نالو افضل بہتر ارشاد ربانی تین ترجمہ بھی آ حدرت سنا دون تھوڑی جی تسری کر د اپنے لفنا دے اندر ترجمہ سمجھا ترجمہ سمجھا دے د اپنے اپنے اندار مفہوم سمجھا دے د مولا سونے نے فرمایا اے محبوبہ تسان فرماؤ تسان فرماؤ تسا فرما کہ جدو اللہ دی رحمت لبے یا انہیں فضل لبے تھوڑا خوش ہو جاؤ خوشیاں مناؤ کدو فضل ملے یا رب دی رحمت ملے دنیا دی گل نہیں جمہوریت دی گل نہیں اتنے گیڈی کوٹھی بنگلے دی گل نہیں وہ ساری ساری ہر شہر کرن والے سارے خوش ہوئے کھڑے ہوتے ہیں وہ جڑے اعتراض پونکتے ہیں وہ دنیا کے مالو <سؤال> متا خوش ہوئے ہوتے ہیں لیکن اتنے دنیا بھی مالو <سؤال> گل نہیں مولا نے فرمایا محبوبہ فرما رحمت ملے یا فضل فرماے تھنو چاہیے تھی خوش ہو جاؤ خاص خاص فضل جدو رحمت فضل ملے مولا ادا کرو نصیب ہے یہ قرآن ہے یہ کلام مجید ہے خوش ہو جاؤ خوشی کرو جدو اللہ فضل الل لب لب لب مولا فضل, فضل, فضل فرماوے <اف> فرما فرما فرما تے رحمت چاہیے اچھا یار اس کو ویڈی خوشی ہو سکتی ہے مومن واسطے کہ مومن دے رب ہو دے مومن تے رب احسان چا فرماوے مومن تے فضل رحمت چا فرماوے دنیا جان جی مومن واسطے ایس تو وڈی خوشی ہے کوئی مولا اے خوشی ہے اے تسی تسی تسی تسی خوش نا تاری جی جا میرے فضل میری رحمت خوش ہوو گے نا یہ تھی دنیا جہان نالو خوشی کرنا افزالے بہتر تو جو ہے فراؤ جد مولا سونا رحمت فرماوے فضل فرماوے پھر خوش ہو جاؤ خوشیاں مناؤ کی خوشی خوبی تھوڑی دولت دنیا جہان لالوں افدل ہوں قربان جاوا میں پوچھنا میں پوچھنا سارا نعمت دیتی ہے جنابے والی اسمانی بھی, دینی بھی, دینی بھی, بھی روحانی بھی دیا نے ہے جنابے والی نگری بھی نے بسری بھی دیا نے ہر قسم مولا نے لیکن قربان جاوا ساری پور جانعمت ایک پاس رکھ لے دوسرے پاس مولا سونے کی نعمت حبیب رکھ لے سورت نے رحمت اپنے محبوب کی سورت چنتا فرمائیے خدا کی قسم کر دیا نہ مولا نے اپنے محبوب تو بت اپنی مخلوق نئی نعمت دیتی نہیں یہ رحمت مراد قربان جما مولا سونا الان فرم رحمت للعالمین محبوب اصل تھانوں جہانوں واستے رحمت بنا کے بھیجا ہے قرآن فرما جحمت ملے خوش ہو جاؤ ادھر بھی قرآن پیا سابت فرما اپنے محبوب نو بلکہ ہر جہان واسطے سارے جہان واسطے رحمت بنا کے خدا ہے بندیا مولا سونے اپنے محبوب نو نئی جی رحمت بنا کے بھیجا ہے یہو جی برکت بنا کے بھیجا ہے ایسا فصل تو تو داریا رحمت جہان دیاں ساریا رحمتاں جہان سارے فضل <سؤال> مولا نے لے دے اپنے محبوب کے واسطے بھی نہیں مولا سونے نے شربر رکھ واسطے بھی اپنے رحمت بنا کے بھیج آئے تا میرا پیر باہو فرما فرما بے بس ملا اللہ دے بس بلّ اس سرور عالم عالم لال شبات او سرور آلم چھٹ سی عالم سارا پیر باہوں فرما سونے اشر دی شفاعت دا تاج بھی اپنے حبیب پوایا لال شفات سروارے آلم چلم لم سارا تو بے حال اور نبی دے جس کا ایک سارا ملے ملے یا ملے نبی سہارا گل کی مولا نے فرمایا کریں یار اس خوشی دا حکم دن والا بادشاہ وزیر مشیر کسی زمین دے ایک ٹکڑے دا مالک نہیں بلکہ اس خوشی دا حکم دا خود خالق کے ہے ہاں بڑی باری گل ہے ہاں جی لیکن مومن واسطے مومن واسطن مولا ہے فرما فضل تے رحمت ملے نا تو پھر خوشی کرے خوش ہو جائے کیوں ویخ بندہ رب د فضل رحمت دشی نہ کرے رب ناراض ہو جائے ناراض ہو جاسے کہ میں تینوں اتنا جی نوازیا خالق سونے کی گل ہے مخلوق کی مثال دے مسلا چلو یہ اپنی واسطے دنیا دی ہر نعمت کٹھی کر کے چولی رکھ ان کوشش ہوگی جی اس بعد کرما لیا درا شوہر کی آخ گا دل دکھے گا مر جانی چوبی گھنٹے کما کما منہ چبہ ہو گیا میرے ہٹ کام یہ مثال تھی بڑھیا اکثر نارا ہی رہتا والی نے جہیا اپنے شوہر دھی ہو سارا دن شہور کما کما کے باہر جس وڑتے پتہ نہیں بھائی میں اتنا کچھ دتا ہے تو ہجے بھی ناراض پڑ سوا دینے توجہ نے یہ فرمائی اے مخلوق دی مثال دتی ہے مسئلہ سمجھاون واسطے کہ مخلوق مخلوق, دو دو مخلوق دے اوتے انعام کرے تے جنوں انعام لبے او راضی نہ ہوئے تے مخلوق دا دل ٹوٹدا ہے تے جے خود خالق کائنات مخلوق تے مہربانی فرماوے تے مخلوق دا پھر بھی منہ بڑیاں بیٹھا ہوے توجہ نے یہ فرمائی مشابہت نہیں ہے بھائی, بھائی،, بھائی مشابات کی بات, کی بات, بات نہیں, بات بات نہیں بات ہے کسی کے ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ مولوی نے تو مخلوق اور خالب کو ملا دیا نا مثال بھی ہے مسئلہ سمجھانے کے لیے مخلوق اور ہے مخلوق اور ہے مخلوق کا مقام اور ہے خالب کا مقام اور ہے کیوں اس لیے مخلوق بننے والی ہے وہ بنانے والا بات نہیں ہے مثال دی رحمت فرماوے چاہیے مخلوق کا مخلوق نو چاہیے پھر مولا دے چیبا منہ نہ بنا اندے دیم دے ٹپوسیا نہ مارے چلاکیاں نہ کھیڈے باندر وانگوں پھر اون دی رحمت پہ خوش ہو وہ خوشی کیسی ہے بھائی؟, بھائی؟, بھائی اس خوشی کا معنی بھی, بھی, بھی بتا دو وہ خوشی کیا ہے مفت شرین فرماتے ہیں وہ خوشی یہ ہے وہ نیوتے دیتا جائے تو اس کا شکر ادا کرتا کرتا کرتا وہ شکر کیا ہے وہ شکر یہ ہے کہ وہ جو نعمتیں دے اس کی نعمت کو اس کی مرضی کے مطابق استعمال کر یہ شکر زبان ہے توجہ ہے جی نہ شکری کی مڑ پکی گل ہے تو ان کی رحمت سے فضل سے خوش نہیں ہویا تو جی خوش نہیں ہویا تو پھر رب نہ لڑا لگی ہے مالا یار اسی گل گل نے انسان بنا دس آپ اسان کوئی اندر کام کیتا سی واسی وجہ انہیں سانو انسان بنایا انہیں سانو انسان بنایا محسوس اپنے فضل یہ مہدہ پدل ہے بندہ اسی گل دیکھ جاوے نا خدا دی قسم کر کے آنا زندگی گزر جی ہے بندہ رب دے شکر تو منہ نہیں موڑ سکتا اور یہ خوشی, خوشی کہ شکر کر کے شکر کرمتوں کا احساس رکھا جی دوسری اندر مولا سونا کت فرماؤ فرمائی خوش ہو جنا بھی خوش ہو جا جی بندہ منہ چپا بنا لے ذات یا محبوب رکھ مولا ل پھر تسی میرے داپ کو بھاج نہیں سکتے قربان جاوا کر رہے ہیں میں بدھانا نہیں چاہتا میں سر اپنے اپنے موضوع والے پاس آنا چاہتا سونے لیں فرمایا فرمایا محبوب تسا ایلان فرماؤ چیر فضل لگے کچھ کرے کرے خوش ہو جایا جی وہ او دے نیمتوں کا احساس احساس تے خوشی جیڑی ہے اے تھے واسطے سارے جہان لے قربان مولا سونے اپنے محبوب کی رات نو ہر رحمت بلکہ رحمت دا سردار بنا کے بھیجیا ہے نیمتوں دا سردار بنا کے اپنا فضل جنابے والی وی پڑی نعمت فضل ازم فضل ازم وڈے فضل صورت سورت مولا نے اپنا محبوب سانو عطا فرمایا جا مولا ہے جدو فضل رحمت لبے کسی کری آ جی اگل اگل جی رب دقی فضل نہیں مڑ وہ فضل کیڑا ہو ربیب رب, دا حبیب、, رب دا حبیب رب دی رحمت نہیں تے مڑو کی رحمت کی دی نعمت نہیں تے مڑوں دی نعمت کی کے اس قرآن کی آیت کے مطابق میں آخیا کرتے کرتے آخر آؤ قرآن چو دسنا وا قران فرما قرآن فرما جدر چ رحمت لبے پھر خوشی کرے آ جے خوشی کی بھی اگے جا کے تھوڑی جی تفصیل ضرور کر گا قربان جا اس حکم کے مطابق چونکہ خدا دلا فضل بھی ہے مہینہ لگتا جس مہینے آمد پاک ہوتی ہے آمد پاک ہوئی ہے آپ تشریف لیا ہر اس مہینے دے اندر خوشیاں کر لے ذکر کر لے آ جلسے کر لے آ جلوس کھلنے ہاں اس واسطے سونا جڑا تے احسان فرمایا ہے. تیرا احسان بھلے نہیں اج بھی تیرے احسان شکر خوشی خوشی اے مجالے سے باغ دی آیت ہ گل بتھی آ لیکن وقت ہوتا ہے وہ کٹ وٹ کھڑنی پہ کوئی نہ کوئی گلیں چلنیاں توجہ ہے میں یاد رکھیا جی یاد رکھا بد مذاہب لوگ ج نکے نکے بالوں اپنے عقیدے کا جناب جہاں بھی بال ہو سارا نم چڑیا کریلا بنیا کھڑا ہو لگنا کسی کو پر سا حال یہ ہے چھے بھی آ گئے بڈے ہو گئے آبر چ لت گئے ہیں لیکن پھر بھی اپنے عقیدے اور اپنے مسلک کوئی فائدہ لیکن پھر ساری قوم بڑی نال کہہ دینی ہے سارے مولویا سانو دس دے بیان یاد رکھے شہید مسلم دوسرے درجے دی کتاب پہلے درجے دی بخاری دوسرا نمبر مسلم دے نہیں سیل صحیح مسلم قربان چھاپے چھاپے جڑا چھاپا میرے قدیمی کتب خانہ کراچی کا چھپیا چھاپے مطابق حوالہ دے رہے حوالہ قدیمی ہوتے بخان کراچی دا چھپا ہوا مسلم جلد نمبر نمبر تری تیجی جلد جلد نمبر تر کتاب شخر کتاب شخرا تلاوت کتاب کتاب فضل یعنی اجتماع بابرت پاک ن کلوئیے فرمان رسول حضرت معاویا پاک کا نام آیا تو ٹھر گئے یہ سننی ہو جہاں معاویہ پاک اختلاف ہے انہوں تیری روایت مننی لگ رہا سمجھنا جانے ہیں اپنے پہلے مفہوم سنا دینا پھر عبارت سناوا گا پھر مفہوم سمجھاوا گا گل چیتے بہ جائے گی حضرت معاویہ پاک رضی اللہ ہو تالان ہو آ فرما نے فرمایا ہے گزریا ہوا حالانکہ پوری حدیث پاک دے راوی حضرت ابو سعید خدری نے پوری حدیث پاک دے راوی حضرت ابو سعید خدری نے اور دوسرا اس حدیث پاک دا جڑا دوسرا حصہ ہے او دے راوی حضرت معاویہ پاک نے پہلے پوری حدیث سناواں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اپ فرماندے نے حضرت معاویہ پاک دا گزر ہوئے مسجد نالو گزرے نے ویخیا مسجد دے اندر کچھ لوگ بیٹھے نے ہلکا بنا کے بیٹھے نے ہلکا ہلکا سمجھتے ہلکا بنا کے بیٹے حضرت معاویہ پاک فرمایا کر رہے ذکر کریے رب سونے دی حمد بیان کریے حضرت معاویہ پاک حضرت ابو سعید خودری فرما نے حضرت معاویہ پاک نے فرمایا واقے ہو چپ دیا نگاہ ویخیا کہ حدرت ماوی آپ کسم کیوں پہ لے کسم کیوں پہ لے سکے حضرت مواوی باغ نے فرمایا سے یا و جنال نہیں معاویہ پاک نے فرمایا نا کہ میں سنت رسول اللہ سے عمل صحابہ ہوا <سؤال> پریشان شاہ بہوان انہیں آئی نے فرمایا میں رسول لاہے خالو محمدیہ محمدیا ماما حبیب خدا نے فرمایا معاویہ میری امت داما وحی قرآن لکھا میںسجرے میرے پاک نبی نے مسجد کی شہاب ہلکا بنا کے میرے سونے نبی نے فرمایا کیوں رسول اللہ بیٹھے اللہ کا ذکر کریے وہ مولا سونے سورت احسان کا ستری کرنے ہو میرے مولا سونے دے سونے بابوب نے فرمایا واقعی فخدا ابھی حبیب حبیب باغ نے سنت سمجھ گئے عمل کیا با خدا اسی لیے بیٹھے ہاں یا رسول اللہ اللہ کی قسم قدر حصہ رل کے صحابہ نو ویخیا سے وہارتو قربان جاواں ساب <hamurai> بابا اللہ یاد کرے جلسنا جبری عز عز <والده> جڑا اے اے او او او او معاویہ پاک نے نقل, نقل, نقل, نقل فرمایا حضرت ابو شہید خودری کے حوالے ہے یعنی میں گل کر رہا حضرت شہید گوجری کے حوالے اور حضرت قربان جاوا صاحب بیٹھے نے سونے نبی نے پوچھا کیوں بیٹھے ہو بیٹھے آباز کردنے جلس نا اصل بیٹھے جس مجلس مجلس بیٹھنا جلسہ یہ سارے اکوادلہ جلسنا ہم بیٹھے ہیں ہم بیٹھے مطلب ہیں نذکر اللہ تاکہ ہم ذکر کریں اللہ کا ونحمدہ اور اس کی حمد بیان کریں علامہ اس پر حدال علی اسلام جو اس نے ہمیں ہدایت دی اسلام کے ذریعے ومن وہ بکا ومن علینا بکا دوسری روایت کے فرمائیے مولا سونے نے جڑا انسان فرمایا دری اچھا شکر ادا کال فرمایا فرمایا اللہ ہے ماں اجلا شونے لبھی بخ بخا اس واسطے بیٹھے ہو گالو اسی لیے بیٹھے ہو کالولہ ہے ولہ ہے کسم اللہ میں اجلاس سنا اسلے لگالو میرے جی بی سونے, سونے نبی لمس میں اس واسطے تھوڑے کو حلف نہیں لیا کہ میں شک کرنا واہ وہ سونے تیری بسیرت کے سونے نبی نے جواب دے دیتا اگر کوئی میرے سوال کرے تو سونے نے اپنے سربراہ تسم لسم لئی کیوں سونے نے فرمایا میں جب آپ سونے لبی نے فرمایا میں میں تھے شکما میں میرے کو اخبار مینو دسیا سونا یار فخر پیا فرما یار سورلا جبریل آئے اور یار بھائی تھے صبا جڑے بیٹھے نے جس گل <سؤال> واسطے بیٹھے وہ گل کی ہدایت ہدایتے خدا رحمت لبن یعنی اللہ <سؤال> کا ذکر کر رہے ہیں فرمایا جبریل نے آ کے میں نے دس ہے کہ مولا سونا فرشت دے سامنے تھوڑے اتنے فخر فرما رہا ہے کہ فرشتے ہو سی یہ نہیں کہ میرے تو ہدایت سی وہ میرا ذکر بھی کر رہے ہیں میرا بھی بیاں کر رہے ہیں جو یعنی صحابہ بیٹھے ذکر کر رہے سر ہم بیان کر رہے سر ہدایت اور مولا سونے دے پاک محبوب دے امن دمنہ علینا دیکھا یہ بتاتا ہے کہ آپ کے آنے کی آپ کے آنے کی خوشی میں ہم ذکر اور حمد کر رہے ہیں وہ کچھ سمجھ آئی نے کوئی نہ اچھا لیکن واسطے دفتر دے دفتر دے پھول دے تسلی ایمان والے واسطے ایک فرمان رسول اللہ صحابہ بیٹھے نے تو بیٹھے کتنے مسجد بیٹھے مسجد کر رہے ہیں ہم دیا کر رہے کدے کہ ہدایت اسلام اسلام کے ذریعے جو ہدایت ملی ہے اس پر وہ منا النا بکا اور جو آپ کی صورت میں مولا نے ہم پر احسان فرمایا ہے اس پر تے صحابہ دے تے, مولا فرشتیاں تے فخر فرماوے پتہ لگتا ہے صحابہ نو کج اے فرمان کہ وقت ضائع کر رہے ہو ارے پوچھتا ہوں تو رسول سے زیادہ کل مند ہے جو آج ہمیں سمجھانے آیا ہے کہ یہ وقت کر رہے ہو اگر یہ وقت کا زیا ہوتا تو نبی کبھی خاموش نہ رہتے فرما دیتے تم وقت مقدہ کر رہے ہو میں نے آنا تھا میں آ گیا رب نے بھیجنا تھا اس نے بھیج دیا بات ختم ہو گئی پتا لگتا ہے صحابہ بہنا رسول اللہ پسند فرما مولا پتا لگتا ہے مجلس دے اتنے صحابہ بھی راضی نے اللہ دا حبیب بھی راضی ہے خود کھا لے لیکن محفل ہو جی ہوگی ڈنڈی نہیں مارا میں فل کہ ہو گئی ٹول واجیا علی کباب خوسرے نات کا علی ناد پیا پڑتا میں گیا پیا پڑتا میں بنا دیا میں گٹو پڑ لیا میں آخر میں بنا دیا وہ چھلے آلو آ میں انہوں فاڑ لیا میں آخیا بلا بن گیا سال ہو گیا پڑ دیا تیرے منہیں سنی سنت رسول نہیں آئی تو تن کیڑی بلا توجہ یہ فرمائی یہو جی یہ خوسرے کی محفلوں کا جواب کو نہیں لگ سکتے یہ جناب بھی جائید ہو جائد ہو جناب والی یہ مردہ بڑھیا کا میل ملاپ بھی کٹھا ہکو محفل چ ہوشا سان لگتی آ دیس شفکر چیما صاحب ہی سنا سکتے آ جی آج کل وہ بھی مبلغ اسلام سلام ہے نا سانو محفل ہو جمنو آ کے انتقاب نہ ہو جہی شہ کی شریت روک دیے وہ کم نہ ہوت کے مطابق رب کا ذکر ہوسول لاہ کا ذکر ہو جات کا بیان ہوتی کرامات کا بیان ہوے آپ کی سفا کا بیان ہومد اللہ سونے کی ہمد بیا اور بیاں ہوئے یہ محفل فلاں بھائی دلال زمانے چلیں جی نہ ثابت نہیں کر سکتا اصل سابت کیتا یہو جہاں محفل ہر <سؤال> <کین توم آخے سؤال> ایک بھائی ایک خسرے ترول مول مول سارے جن خرافات نے بےمانیاں نے یہ بھی سان شریت کی شہادت کرتے ہوا یہ نہیں, اے نہیں کیوں جدو کموں کی شریعت اجازت ہی نہیں دتی سابت کی توجہ نہیں فرمائی بارہ ربیع دی رات رات جتنی بے حیائی اور غیرتی محفل میلاد نیا خدا دے سجاب بازار بتیاں لشکارے لشکاری, چمکارے جناب بھی نکل بھی نکل پہ سارے تماشا ویخن گے جناب علی کئی تھان اشاور لگے ہوتے نے پانی جیبلا سانو حبیب خدا اے برائیاں نہیں سکھاون آئے خدا سے مٹاوی رسم کرنے مسلک آپ خراب ہون غیر اور دشمن اعتراض کرے اس گل کے اتنے دا اعتراض سچ ہے کہ تھی ملاد نج کی ہو جی بارہ کی رات کے بارہ دن ویک توجہ نہیں جی فرمائی طور پہ اسلام اور شریعت ایسی بے حیائیاں اور برائیاں دی اجازت نہیں شریت مطابق ہو بھی تقریر ہونا ذکر, ذکر ہو رب سونے دی نعمت دے مستفا شکریہ ادا کر ادا کرے رسول اللہ بھی توجہ ہے باقی برائیاں بے پردگی مردہ عورتوں دا کٹھے ہو جانا اور جنابے اراب کباب کا چلنا اور اے ساریا برائیاں دا شریعت پاک دے اندر کوئی گنجائش نہیں ہاں ہاں جیڑے نے جلوس لے سانے چلو لاؤ گے جنڈے میں کیا بد وقتا شو میں آزادی رسی نہ آئے تیرے سکوٹر کے دو ٹھنڈے لگے آ یومِ آزادی کا دن ہو تو پھر تو تمہاری گاڑیوں میں بھی جھنڈے ہوتے ہیں سکوٹروں کے سلنسروں میں بھی جنڈے لگے ہوتے ہیں اچھا یومِ آزادی کا جھنڈا جی جی ملاد جنڈے تم کیا چڑھنا توجہ لیں یہ فرمائی ارے میں پوچھنا چاہتا ہوں لاکھ ملک آزاد ہوں یا یوم آزادی یا اللہ کے رسول کی آمد کا ہے کوئی محبت کا اظہار کرے محبت کا اظہار کرے تو چڈا لا سکتے پولی محبت توجہ لیں فرمائی ہاں لیکن محبت یہو جی ہوائی چانس چار دن جھڈا گیڈی نہ رہے تو پنوے دن روڑی تو نہ پیا ہو مہربانی کرے آ جی ہاں جی رسول اللہ کا نام مولا سونے کا نام الفاظ لکھے ہوئے لکھے ہوئے جنڈے چھتانے گوٹر ننجے دن روڑی کے پی آتے ہیں ادا قسم کر کے سارے جگ د ملاد منا ایک اللہ کا رول پوے یہ مقابلے چ اللہ نام کی زیادہ ساری عمر دا ملاد نہیں محبت کا اظہار ہو تو سنبھالا بھی ثابت کر حدیث تو بھی ثابت کر رسول پاک تو بھی صحابہ اللہ سونے کے فرشت توجہ نہیں ہفتے فجر دی نماز فورن باد جامعہ مسجد بہار مدینہ نیازی چوک چونگی امرتسری نا چیز کا بیانو سیان ان شاء اللہ جقت ہوا سونا, سونا. سونا. سونا. آشانو آشانو اس احسان دے اوسان ہمیشہ خوشیاں منا دی, دی توفیق دے بے. اپنے ذکر شکر دی, دی توفیق دے آخر داوا نہ اتے آ کے تھک جانا انہ لوگوں کا جگرا ویخ جنا پیدل آ کے چلا پیلی ان گلیں کرنا توجہ لیں جی فرمائی افریقہ تے تے ایران ہند جاپان احلف بن قیس کیتا فتح خوراشان دہلی پشاور پہنچے ملتان صحابہ دہلی پیشاور پہنچے ملتان شہابا محبوب نبی پاک دے باپان شاہب